السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت الباقرہ آیت نمبر انچاس دو سو انچاس سے لے کے آیت نمبر دو سو باون تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دو سو انچاس میں وہی پیچھے والا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت تالوۃ علیہ صلاۃ وسلام کو بادشاہ بنایا اور ان کو امیر بنایا یہ اپنی قوم کو لے کر کے میدان جہاد میں جانے لگے جالوت کے مقابلے میں تب حضرت تالوۃ علیہ صلاح وسلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمایا ہے آزمائش کا طریقہ کار کیا ہوگا جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے تھوڑا بہت پانی پیا تو وہ مجھ سے ہے پھر اس کے بعد جب وہ نہر پار کر گئے تو تب بنی اسرائیل یہ بات کہنے لگے اللہ تو آقا تلن یوم ابھی جب جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا کہنے لگے ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے لیکن جو اللہ والے تھے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا کم من قلیل عطن غلبت فطن کثیر بزن اللہ انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں پھر کیا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کی تعداد زیادہ ہے کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد کے لحاظ سے تھوڑی ہیں لیکن بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر ہم صبر سے کام لیں گے جہاد کریں گے اللہ ہمیں ہی غلبہ عطا فرمائیں گے اصحاب تالوت کی تعداد کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جتنے لوگ غزۂ بدر میں شریک تھے اتنے ہی لوگ تالوۃ علیہ السّلاۃ والسلام کے ساتھ تھے جنہوں نے دریا کو پار کیا تقریباً تین سو دس سے زیادہ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تالوت اپنے لشکر کے ساتھ جالوت کے سامنے آیا تو تب اللہ کے نیک بندوں نے حملہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگی علینا صبر علین اقدامنا وانصرنا علی القوم کافرین اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دینا ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا ہماری مدد بھی کرنا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کچھ بھی کمال نہیں جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تالود اور اس کے لشکر نے جالود کو شکست دے دی اور جالود کو قتل کر دیا گیا یہ واقعہ پورا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں تل کا آیات اللّہ علیہ کبھی حق اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم آپ کو واقعات سناتے ہیں آپ پر آیتیں پڑھتے ہیں آپ تک نشانیاں پہنچاتے ہیں یہ ساری باتیں سچی ہیں اور ہم آپ کو کیوں بتاتے ہیں کیونکہ آپ پیغمبر ہیں آپ رسول ہیں وہ ان قلم المورسلین آپ پیغمبروں میں سے ہیں آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما پسجب فاصالہ نکلا تالوط بالجنوی اپنی فوج کے ساتھ کالا تو اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے مبتلی کم بے اللہ مبتلی آزمائے گا تمہیں بنا ہارن ایک نہر کے ساتھ فمن شاربا پت جس نے پانی پی لیا منہ اس سے سیرو کے پانی پی لیا فلے سمنی تو نہیں ہے وہ مجھ سے وامنلم یت عام ہو اور جس نے نا چکھا وہ فن ہوں بے شک وہ مننی مجھ سے ہے انا مگر من قطرفہ جس نے چلو بھرے غرفتاً ایک چلو بھی ید ہی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے تم پانی پی سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں فشاری تو انہوں نے پانی پی لیا اس سے مگر بہت تھوڑے تھے ان میں سے سب نے پانی پی لیا چند لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا فلم جا ہو پھر جب پار کیا اس دریا کو ہوا تالوت نے ولدینہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ تو کالو وہ کہنے لگے جنہوں نے پانی صحیح طریقے سے پیا تھا کہنے لگے لطاقۃ لنا نہیں ہے ہمارے اندر طاقت آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کرنے کی ہم اس کے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کالا کہا ان لوگوں نے یہ ظنون جو یقین رکھتے تھے کہ انہم بے شک وہ ملاک اللہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کیا بات کہی انہوں نے کہا کم من عطن کتنی ہی جماعتیں کم من عطن کتنی, کتنی ہی جماعتیں ہیں کلیلۃََََََََ تھوڑی سی غالبت جو غالب آئی ہیں فی کثیرہ زیادہ جماعتوں پر بزن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ و اور اللہ معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما اور جب بارزو وہ سامنے آئے لجالوتا جالوت کے وجنود ہی اور اس کے لشکر کے کالوت تو انہوں نے کہا رب بنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر صبر وثبت اور جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدم ون اور ہماری مدد کر القوم کافرین کافروں کے قوم پر فاضموں پس انہوں نے شکست دے دی اسے یعنی جالود اور اس کے لشکر کو مومنوں نے شکست دے دی بزن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ واقع اور انہوں نے قتل واقع اور قتل کیا داوود نے جالود کو دالود داود نامی ایک سپاہی تھا اس نے جالود کو قتل کر دیا وہ آتا اللہ و اور داود کو ہم نے یعنی اللہ نے حکمت بھی دی تھی بادشاہی بھی دی تھی وہ اللہ اور سکھایا تھا اس کو جو اللہ نے چاہا تھا ولا اور اگر نہ دفا اللہ دفع کرنا اللہ کا اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو ان کے بعد کو بات سے تو الف صدت الارزمین میں خرابی پیدا ہو جاتی لیکن اللہ ذو فضل بڑے فضل والا ہے علالم العالمین تمام جہانوں پر جہانوں پر تل یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں نت ہم اسے پڑھتے ہیں علیکہ آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ یہ سچی ہیں یہ سب حق ہے وہ انقا اور بے شک آپ لمین المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں صدق اللہ العظیم